ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے تو تم میں سے بعض کافر ہے اور بعض مومن اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے مفسر ابو سعود نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا ان میں علمی اور عملی کمالات کو قبول کرنے کی صلاحیت ودیت کی لیکن ان میں سے بعض نے اپنی خلقت کے تقاضے کے خلاف کلمہ حق کا انکار کر کے کفر کو اختیار کر لیا اور بعض نے اپنی خلقت کے تقاضے کے مطابق ایمان باللہ کی راہ اختیار کی اور اس پر چل پڑے ان کی تخلیق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سب کے سب صرف ایمان کو ہی اختیار کرتے اور اپنے خالق و موجد کی نعمت خلق اور اس کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے مفسرین لکھتے ہیں مومن سے پہلے کافر کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مک کی زندگی میں کفار ہی اکثریت میں تھے اور اس لیے بھی کہ مقام زجر و توبیق اس کا تقاضا کرتا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے اور وہ ضرور تمہیں تمہارے ان اعمال کے مطابق بدلا دے گا